دوسری غلط فہمی آج کے درس میں یہ بھی فرم برداری کے متعلق ہے حکمران کی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افغل الجہد کلیمت اب دعود حدیث نمبر چار ہزار تین سو چوالیس میں اسے روایت کیا اور علام البانی نے صحیح فرمایا ہم لوگ کہتے ہو کہ وہ قرآن کو کچھ کہا نہ جائے برا نہ کہا جائے اس کی فنوباداری کرتے رہو سر جھکا کے کھڑے ہو اس کے سامنے تو حدیث میں تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے سب سے افضل جہاد وہ ہے جو ایک ظالم قرآن کے سامنے کوئی حق کی بات کرے پہلی بات یہ ہے آپ کا یہ کہنا ہے کہ حدیث صحیح ہے ہم حدیث صحیح ہے اگرچہ بعض علماء کے نزیقی ضعیف ہے لیکن اللہ نے صحیح فرمایا ہمارے سارا ہوتے حدیث صحیح ہے کوئی شک نہیں لیکن کیا آپ کی بات اس حدیث سے پوری ہوتی ہے یا آپ کی بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ حدیث دلیل بن سکتی ہے آپ لوگ کہتے کہ حکمران کے خلاف نکلا جائے اور حدیث میں نکلنے کا لفظ نہیں ہے حدیث میں ہے کلمت حق کہنا دونوں میں فرق ہے نمبر دو جو کلمت حق ہے یہ اسے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں قید کیا ہے اور حدیث سب کو جب تک اب جمع نہیں کریں گے آپ کو بات واضح نہیں ہو سکتی ورنہ پھر کنٹراڈکشن سامنے آئے گی تیاروں سامنے آئے گا آپ اس کا جواب دینا پڑے گا اللہ تعالی کے سامنے آپ جواب دیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کہ اب نبی عاصم نے صحیح صنعت کے ساتھ روایت کیا اگر کسی شخص کے پاس کوئی نصیحت ہو حکمران کے لیے تو اس کا ہاتھ پکڑ لے پورے سے نصیحت کر لے اکیلے میں چپکے سے لوگوں کے سامنے نہیں اگر وہ مان لے تو اس کے بعد درست ہے اس کا مقصد پورا ہو گیا اور نہیں مانا فقط عد ال ہی اگر حکمران اس کے نہیں مانتا تو اس کا فرض پورا ہو گیا وہ جواب دہ نہیں اگر دونوں روایت کو سامنے رکھا جائے تو کلمت حق عید سلطان جائر جو ہے وہ بھی کیسے کرنی ہے لوگوں کے سامنے ممبروں پر کھڑے ہو کر اخباروں میں نہیں حکمران کے قریب جائے جائے جیسے بھی آپ کو کوئی راستہ ملے قریب جا کے ہاتھ پکڑ سکتے ہیں تو حدیث کا مقصد پورا ہو گیا یہ نہیں ہو سکتا ہاتھ ہی پکڑ سکتے قریب بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں یہ اس سے بعد والا سٹیپ ہے یہ نہیں ہو سکتا کمرے میں بیٹھ سکتے ہیں کس بسرتے کوئی اور نہ ہو ٹھیک ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا ٹیلی فون پہ ہو سکتا ہے تب بھی درست ہے اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تب رک جاؤ کیونکہ کل میں یہ نہیں ہے حکم باطل ہو جائے گی کیونکہ اس حق کی تفسیر اس حدیث میں آ گئی ہے حق اس طریقے سے آپ نے حکمران کو نصیحت کرنی ہے نمبر چار حق صرف وہی ہوتا ہے جو کتاب اور سنت میں ثابت ہے اور کتاب اور سنت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کتاب اور سنت کے دلائل سے ہمیں یہ واضح اللہ تعالی کا فرمان نظر آتا ہے کہ حکمران کی فرم برداری کرنی چاہیے اور حکمران کے خلاف نکلنا نہیں چاہیے الا یہ کہ چار شرطیں بیان کی تھی کفر بواح ہو اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے پاس برحان بھی ہو ترو دیکھو کفر بواح اور تمہارے پاس کوئی اللہ تعالی طرف برحان بھی ہو لیکن یہ جو نکلنا ہے کاروائی کرنی ہے آپ اس حدیث کو کلیمت حق کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے آپ اس حدیث کے خلاف کام کرتے ہو کیونکہ جب آپ حق کی بات کرتے ہو آپ یہ سمجھتے ہو کہ حق جو ہے حکمران کے خلاف نکلنا اور اس کا ہر عمل آپ کو کف نظر آتا ہے اگرچہ سنے سنے بھی بات تو آپ کہتے ہو حکمران کافر ہے اگرچہ کوئی چھوٹی سی نفر بن آپ کہتے ہیں کافر ہے تو یاد رکھیں قرآن مجید کی آیتی اور حدیث صحافت میں ٹکراتی نہیں ہے بلکہ ایک حدیث کو دوسری حدیث کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ علماء کا ایک کام رہے ہے سل وسال کا کہ دونوں کو سامنے رکھ کے انہیں جمع کیا جاتا ہے اور ان دونوں پہ عمل کیا جاتا ہے اگر جمع ہو سکے اور ان حدیث میں کوئی ٹکراؤ ہے ہی نہیں آپ نے حق کی بات کرنی ہے اور آپ نصیحت کرنی ہے یہ حق بات کرنا نصیحت ہے کہ نہیں نصیحت ہے اور ہاتھ پکڑ کے قریب جا کے نصیحت کرنا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے نمبر پانچ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی اگر آپ کے ذہن یہ بات نہیں آ رہی آپ نہیں سمجھنا چاہتے اور آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے حق بات کرنی ہے ممبر کے اوپر لوگوں کے سامنے اپنی مجالس میں اور سیٹلائٹ کے تھرو اور اخباروں میں اور نصیحت والی حدیث ہم نہیں مانتے دوسری حدیث ہے یا اس کے کو کوئی بھی آپ طویل پیش کریں میری ایک گزارش ہے آپ کے اس قول میں اور اس میں کیا فرق ہے ایک چھوٹی سی مثال میں بیان کرتا ہوں اگر کوئی شخص یہ دلیل پیش کرے کہ سب سے بہترین اور افضل عمل ہے اسلاد الفی وقت کا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا سب سے سب سے افضل کام کیا ہے عمل کیا ہے نیبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسولاد الفی وقتی یہ اسوا کے والا ہے کہ نماز اپنے وقت پہ پڑھنا ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور وضو کر کے نماز شروع کر دیتے فجر کی فجر کے وقت ہو گیا لیکن تین رتک پڑھ لیتا ہے کہ اس نے حدیث پہ عمل کیا کیوں بھائی وقت پہ پڑھی کہ نہیں حدیث میں وقت کا لفظ ہے کہ نہیں تو وقت پہ تو پڑھی اس نے لیکن تین رکعت پڑھی باقی سب حدیث کے خلاف کیا کہ نہیں جس میں یہ ہے کہ دو رکعتیں تین رکعت نہیں ہیں تو اس کا میں یہ مطلب نہیں کہ آپ ایک حدیث کو لے لیں باقی سب حدیث کو چھوڑ دیں آپ نے اس کو جمع کرنا ہوگا اور جس نے دو کی جگہ تین رکعت پڑھی اس کے نماز باطل ہے افضل تو دور کی بات وہ تو گناہ کا مستحق مستحکر اس نے جان بوجھ کے کیا اس لیے یہ بات کہ یہ حدیث ہے اور باقی حدیث کو چھوڑ دیں یہ بات درست نہیں ہے. آپ کو حدیث کو جمع ہی کرنا پڑے گا اگر اس شخص کی نماز باطل ہے تو آپ کا یہ طریقہ بھی باطل ہے اس شخص کی نماز کیوں باطل ہے لے تین رکعت پڑتا ہے اس نے ایک حدیث پہ عمل کیا باقی کو چھوڑ دیا اور آپ کا عمل بھی اس لیے بات آپ نے ایک حدیث پہ عمل کیا اور باقی کو چھوڑ دیا یہ اس صورت میں اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ حدیث کا مفوم یہی جو تم سمجھتے ہو اگرچہ حدیث کا مفوم وہ نہیں ہے کا مفوم یہ ہے کہ اس حدیث کو سمجھو باقی کے ساتھ ملا کے جیسا کہ نماز کے معاملے میں بات بازی ہو گئی ہے